رہا ہے کال المل ہالہ اب پھر اس نے کہا اپنے انہیں سرداروں سے درباریوں سے جو اس کے تھے گرد تھے اناحل علیم یہ تو واقعتاً جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ جہاں سے بھی آئے ہیں جہاں رہے ہیں اتنے عرصے تو یہ واقعتاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے یورید و یوخر جا کمب اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے اس سرزمین سے بے دخل کر دے اب دیکھیے اب عقل میں آ گیا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن سی, جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے بڑی پیچیدہ ہے فماذا تامرون تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے ارجہ و اقا ہو انہوں نے کہا بھی ذرا ان کو مہرت دو ان کو تھوڑی سی تاخیر کر دو اور اس کے بھائی کو بھی ہارون کو بھی و باس فل بدائی اور بھیج دیجیے تمام شہروں کے اندر نقید جو کہ دنک لے کر جائے اور رہے ڈنکا کی جو, جو بھی کہیں کوئی ہے ساحر ہے جادوگر ہے جاننے والا ہے ڈڈورا پیٹ دو کہ وہ آ جائے یاتو کا بک السہار وہ لے آئے تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو فجمع پجمہ سہارا یوم معلوم تو پھر جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے واضح کے وقت وکیل للناس سے النت اور لوگوں میں بھی ڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ جمع ہو جاؤ حالن تو مشتمل آپ لوگ بھی جمع ہونے والے ہیں یا نہیں جمع ہو جائیے لاز لنا نہ ان السا رہتا انکان ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہو یہ ذرا قابل غور ہے یہ آیت کہ اگر جادوگر موسا معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں ہماری اپنی قوم کے ہیں تو ہم اپنے قوم کے جو جادوگر ہیں کہ ان کی پیروی کیوں نہ کریں لال لنا نہ تب و سہرت عین فلما جا سہرت و قال الفرعن آئندہ لنا لاجن تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا فرعون سے کہ کیا ہمیں حاجر ملے گا کچھ خلتیں ملیں گی کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے قَالَ مِنَ <الْمُقرَّبِين> کہا نام نہیں ضرور اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا میرے بہت قریبی جو ہے تمہیں تو میں پچاس ہزاری منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے کالا موسا الکو مال تم ان سے موسا نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو پالکو ایسی تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی رسیاں بھی اور اپنے عصا بھی و کالو ب عزت فرعون اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا انہ الغالبون یقینا ہم غالب پائیں گے فالکا موسا آسا ہو تو حضرت موسا نے اپنے عصا ڈالا فیضہ یا تلقف ما یا تو اچانک اس عصا نے اسدہا بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ جو وہ سانپ بن گئے تھے فولقی صحرت و ساجدین تو اس بے اختیار وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے یہ گرا دیے گئے مجہول کا سیکھا گو یا بے اختیار اتنا یعنی اسپونٹینیس تھا ان کا معاملہ کالو آمن رب المینا کہ ہم ای مان لائے تمام جہانوں کے رب پر رب موسا و ہارون جو موسا اور ہارون کا رب ہے کالا قبل کہا گرجلال اِنْ انداز میں تم ایمان لائے تمہاری یہ دولت اور ہمت ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ان نحول کبیر وقب النزیح اللہ یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے تمہارا بڑا سردار ہے تمہارا استاد ہے جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا اور گویا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورا کشتی تھی صرف دکھاوے کے لیے ورنہ تمہارا گھٹ جوڑ پہلے سے موجود تھا فسو فتح تو کئی تمہیں معلوم ہو جائے گا نہ اوکت عمل میں آئے دیا جو خلاف میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ جو ہے مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سوری دوں گا کالو لا غیر انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی پرواہ نہیں اننا الا رب نا ہم تو اپنے نب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں انا نتما و یقنا ربنا خطا ہمیں تو اب اگر ہے تو اس کی اور دلچسپی ہے تو اس سے خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر دل فرمائے انکنہ اول المومن کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یعنی موسا کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے کوئی اور جو ہے ہم سے آگے سبقت نہیں سب اللہ کے واؤنوسا نسل بعبی نقوب تباؤ اور ہم نے وہی کر دی موسا کی جانب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا فارسلہ فرعون فرمد حاشرین تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے ڈھنورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے ان ہاؤ اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے وہ بہت بڑی نفری نہیں ہے اسرائیلیوں کی وَإنَّهُم لَنَا اور اس کے دونوں مانی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے ہمیں انہوں نے غیظ دلا دیا ہے اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیظ ہے ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے وا لاجمین ہادر اور ہم جو ہے سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مشتبہ کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے اخرجداہ بن جنا تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے بڑے بڑے, بڑے بلاز ہوں گے کوٹیاں ہوں گی ان کے باغات ہوں گے پانی باغات ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا ان کے چشمے ہوں گے سب سے نکال کر لے آئے وہ کلوزن اور ان کے خزانوں سے ظاہر بات کہ جب آتا ہے اس طرح آدمی تو اپنے خزانہ لے کر پھوڑ ہی آتا ہے وہ مقامی کریم اور بہت عمدہ جو ان کے گھر تھے ٹھکانے تھے کزال قبا رسنا بڑی اسرائیل اسی طرح ہوا پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو اس سے براد یہ نہیں کہ این اسی وقت وہ وارث بن گئے بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی ان کے لئے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی انہیں حکومت ملی تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئی حکومت ملی دولت ملی فا اطباؤ تو صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی ہوتے ہی پھر عام کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا فلما تلال جمان کالا ساب موسا بجرکون جب وہ دونوں جو ہیں جمعیت ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھ لیا یہ حضرت موسا کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فرون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے اور فرعول لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کالا ساب موسا تو موسا کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے پکڑے جانے جا رہے ہیں کالا کلائی عربی سیاحدین حضرت موسا فرمائن نہیں ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا میرے لیے راستہ پیدا کرے گا یہ بالکل اسی طرح کی آئے ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار سور میں تھے لا تحزن ان اللہ لاطح اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ پاؤ ہے نا موسا تو ہم نے وہی کی موسا کو انجیباہ کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر فن تو وہ پھٹ گیا فکان کلکن کا تو دل تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ بڑی چٹان اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں جس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے یہ مد و جزر کا کہنا اس میں کسی تعویل نہیں مد و جزر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا نہیں ہوتا سمندر یا وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کسی طرح بھی اسی لیے جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر وہ تعویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی اب ڈھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے بکتے وہ تو بات دوسری ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے لایاتی ہل باتروں میں ملا بن خلفی باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے فن فلک کا فلک کہتے پھٹنے کو اور بدو و میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا فالق الاسباح فالق الحب ونوا رب الفلق یہ نفظ قرآن مجید کے اندر فلق کتنی تلق تلق کثرت کے ساتھ آیا ہے وہ راغذ رب الفلق پھٹ جانا فل فلک تو سمندر پھٹ گیا فقانا کلو فرقن پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے دو حصے بنیں گے تو ہر حصہ جو ہے تودل عظیم ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا ہے وَعَذْلَفْنَا نا سم اور پھر اسی وقت ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسروں کو بھی یعنی جب یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسا اپنی قوم کو لے کر نکل گئے عین اسی وقت یہ بھی پہنچ گئے اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہوگی اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب جاری رکھیں مان جائے نا موسا ماں اجمائین ہم نے موسا اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی اور پھر جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا اِنَّ اس میں ہے نشانی اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھے اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کوئی بڑے سے بڑا موجودہ بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا ان نفی زال کا لا آیا وہ ماں کان آپ سر اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف اردو کی طرف اے نبی آپ خا کتنا ہی چاہیں ان کی ایک صحیح ایمان نہیں لائے گی بہ ان نربا کا لہور عزیز الرحیم اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصہ موجدہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے بطل نبا ابراہیم کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر اس قالل ابھی ہے قوم ہی ماں تاب جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ تم کم کو پوچھتے ہو کال اسلام الفنا عاقفین ان کا کہا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم ان کا احتکاب کرتے ہیں دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر کالا دور ان کا کہا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو ان سے بات کرتے ہو دعائیں کرتے ہو گڑ گل ہو ان کے سامنے تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات فون کم اور ید ال تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں کالو بلوجن نہ آبا نہ کزال اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آبا و اعداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے وہ یہی کرتے تھے اسی طرح پوچھتے تھے یہی ان کی رسم تھی یہی ان کی ریت تھی یہی طریقہ تھا تو ہم نے وہی اختیار کر لیا کالا فرائے تم ماخل تم تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا تو حضرت عبران نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو ان تم و آبا کم جنہیں تم بھی پوچھتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوچھتے تھے فَإنَّهُمْ <عَدُوُّلِّين> یہ سب میرے دشمن ہیں یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں اللہ رب العالمین بس میرا تو ساتھی میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے جس پر میرا توکل اور تکیہ ہے وہ صرف ایک ہے رب العالمی اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار اللہ خلقنی نیف یادین جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے ولذی ہوا یوتنی ویسقین وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وضا مرض تو فہو یشقین <يَشْفِين> اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اب دیکھیے نوٹ کیجئے مرض کو اپنی طرف منسوخ کیا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فہوا یشفین تو مجھے شفا دیتا ہے ولزی یومی تو نہیں اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا مجھ پر موت طاری کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا بل نظی اتما ہوا یہ علی خطیت یوم الدین اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی تما ہے بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو جدا و سدا کے دن بے حبلی حکمن وصالحین اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا رب بے حبلی حکمن پرور مجھے حکم تا فرما یعنی مجھے حکمت دانائی و الحکنی بسالحین اور مجھے تو شامل کر دے اپنے سالے بندوں میں بجالی لسانہ اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو وجالی میں برس جنت النعیم اور مجھے بنا دے ان نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے بکفرل ابی نبان ابال اور میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے غلط راستے پر ہے ولا تفدنی یوم یو اور جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ باس بادل موت اس لوگ مجھے رسوا نہ کی جو یوم اللہ الفا ولا بنون جس دن کے نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے اللہ من اللہ بلبن سلیم سوائے اس کے جو آیا اللہ کے پاس کلب سلیم لے کر قلب سلیم سلیم کہتے ہیں سلامتی جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو صحت مند دل صحت مند روح فطرت سلیمہ کلب سلیم جو ان پالیوٹیڈ نیچر ان پرورٹیڈ نیچر جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر کلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا وہ عز رفت الجنت المطقین اور, اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے وہ برزت الجحیم الغوین اور, اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی نکالی جائے گی ان باغیوں کے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے بندون اللہ, اللہ کے سوا ہل کیا وہ اب تمہاری کو بدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے بدلہ لے سکتے ہیں وہ کے بو فیحا پھر اودھے ڈال دیے جائیں گے اس میں جہنم میں وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے وہ جنوب و ابلیس اور ساتھ ہی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو ہیں ان کے اندر جھونک دیے جائیں گے کالو وہ فیحا یکمون <يَخْتَسِمُون> اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد جھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تلّاہ ان کنہ لفی دلالبین ہم خدا کی قسم یقینا ہم ہی تھے کھلی گمراہی کے اندر اس مصوی کم بے العالمین جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے پر. وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے اور شیاطین جن جو ہیں جن کی دوستی کا دم بھرتے رہے جن کے مرغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی ان سے کہیں گے طلح انا کنہ لفید العالی مبین یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں اس مصوی کُن العالمین جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہی مقصد کر سکتا ہے ہم نے تمہارا درجہ کر دیا تمہاری کتاب شروع کر دی تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا وما عدلنا عید المجرم اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے فما لنا من شافعین تو اب یہاں کوئی ہمارے لیے شفات کرنے والا نہیں ولا صدیق ان نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو جو کوئی دلجوئی ہی کرے فلاح ونا کر رتن تو اب اگر ہمیں لوٹنا نصیب ہو جائے فدقو نہ مدل موم تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے ان نفیزہ لیا اس میں ہے نشانی وما کان افسر ہوں یہ ترجیحی کہلاتی آیات بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد ان نفیزہ لیا اس میں ہے نشانی وما کان افسر ہوں موم لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ نہ رب کلح العزیز الرحیم اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان